قِيلَ لَهُمْ کیا؟ آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کم تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو ابھی جہاد نہ کرو مکہ مکرمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ کافر ظلم کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جہاد کریں آپ نے فرمایا ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے ان سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو عقیم الصلاح اور نواز قائم رکھو وہاں تج زکا زکاط ادا کرو فلم پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا ادا فری قمن تو وہ لوگ جو جہاد کی تمنائیں کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا اور ان کی کیا کیفیات تھیں اشاد فرمایا ادا فری قمن ان میں سے ایک گروہ یکش وہ لوگوں سے ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ بلکہ عالم یہ ہے کہ اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے کیونکہ جب اللہ کا خوف باقی نہ رہے تو پھر لوگوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے وہ قالو اور وہ کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب لما کا تب القتال تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا لو لا اخر تنا الا اجلن کیوں ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت نہ دی کہ ہم دنیا میں زندگی آرام سے گزار لیتے کل اے محبوب آپ فرمائیے متا دنیا قلیل دنیا کا برتنا تھوڑا ہے دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے تو دنیا میں ایش کر کے کیا کرو گے آخرت کی فکر کرو واقت خیر اتقا اور آخرت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے فتیلا اور تم پر تھے برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تم یہ کہتے ہو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے تو کیا گھر پر تم موت سے بچ سکتے ہو ائی نہ مل مؤ تم و لو تم فی برو ج بروج قلوں کو کہتے ہیں مشیدہ مضبوط اشاد فرمایا اگر تم مضبوط قلوں میں بھی چھپ جاؤ پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گی موت کا وقت مقرر ہے دن مقرر ہے اس سے فرار ممکن نہیں عظیم مفسر عظیم محدث امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ رحمان جن کا سنے وشال 911 ہجری آج سے پانچ سو سال قبل آپ نے کتاب لکھی تاریخ الخلافہ اور یہ بڑی مستند کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے تاریخ الخلافہ امام جلال الدین سعودیہ شافی علیہ رحمٰ تاریخ الخلافہ میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جو اس آیت سے بڑی مناسبت رکھتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام بھی آپ نے اس کتاب میں لکھا آپ فرماتے ہیں اس بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تیری موت فلاں دن فلاں وقت بچھو کے کاٹنے سے ہوگی بادشاہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو بچھو سے بچا سکتا ہوں اس نے جانوروں کے ماہرین سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بچھو پانی میں نہیں تیر سکتا ایک تالاب اس نے بنایا اور پھر اسی دن صاف ستھرے پانی سے اس تالاب کو بھرا اپنے گھوڑے کو بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور گھوڑے کے ایک ایک جسم کے حصے کو چیک کیا کہ کہیں بچھو تو نہیں خود غسل کرنے کے بعد کپڑوں کو اچھی طرح جھاڑ کر اس نے پہنا گھوڑے پر سوار ہوا اور بیچ تالاب میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یہ وقت گزار لوں گا میں گھوڑے پر ہوں گھوڑے میں بچھو نہیں مجھ پر بچھو نہیں پانی پر میرا گھوڑا کھڑا ہے اور میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں تو بچھو آئے گا تو کیسے آئے گا حضرت امام جلال الدین سیت علیہ فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور گھوڑے کو چھینک آئی اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور بچھو نے اسے ڈنک مارا اسی وقت وہ مر گیا اینا ماتا کون یو دیکل ماؤتو والا کن تم فی بروی مشا اگر تم مضبوط قلوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ موت ضرور آئے گی وہ ان تسب ہوں منافقوں کا ذکر ہے کہ لوگ ایسے بے ادب ہیں کہ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ ان تصب ہوں اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے یقولو وہ کہتے ہیں ہاد ہی من عند اللہ یہ بھلائی تو اللہ نے ہمیں پہنچائی ہے یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے وَإِن ان تصب اور ان منافقوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے میدان جنگ میں جائیں اور کوئی مشکلات آ جائیں صحیح انہیں کوئی برائی پہنچ جائے مصیبت پہنچے تو حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں یقول مِنْ ہی کہتے ہیں یہ مصیبت آپ کی وجہ سے آئی ہے باللہ اللہ نظال کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا نوزب قل اے محبوب آپ فرمائیے مصیبت ہو کہ بھلائی ہو کل من عند تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں فمال خا الا قومی یقین حدیث اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتی ماںبک من حسنت ان فمن اللہ قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے سع اتن فمن نفس اچھائی اور برائی سب کا اختیار تو اللہ کو ہے مگر قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اچھائی پہنچے تو نسبت کس کی طرف کرو اللہ کی طرف اور تمہیں نقصان ہو جائے تو اپنا قصور سمجھو اپنی طرف نسبت کرو پماسابقن سی اطن فمن نفس اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے وہ ارسل کا لن محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا وہ کفا اور اللہ اس پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمائے ایک دن خطبے میں من عطونی فقط اللہ ومن احبانی فقط احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے میری فرما کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی منافقین باہر نکلے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں توحید کو سنبھال کر رکھنا ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہیں شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے حضور اپنی ذات کو اللہ سے ملا رہے ہیں کہتے ہیں میری محبت اللہ کی محبت ہے میری فرماورداری اللہ کی فرماورداری ہے تو یہ دونوں ذاتیں الگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰ تفسیر کبیر میں تفسیر خازن اور کئی بڑے بڑے مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کریمہ کے تحت لکھا یقل من کہا منافقوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی دعوت دے رہے ہیں نوز نظال تم کیونکہ منافقوں کی شروع سے عادت رہی کہ حضور کی تعظیم نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہیں توحید کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جی ہم شرک سے بچا رہے ہیں توحید کا پیغام عام کر رہے ہیں اور اصل مقصد ہوتا ہے حضور کی تعظیم دل سے نکالنا تو یہاں بھی منافقوں نے صحابہ کرام کے دل سے تعظیم مصطفیٰ نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیا کہا لقد قارب شر کا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو شرک کی دعوت دے رہے ہیں شرک کے قریب کر رہے ہیں خود بھی شرک کے قریب ہو گئے نوزب اللہ نظالے اس پر یا قریب نازل ہوئی ارے نادانو اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی تعظیم توقیر اللہ کی تعظیم ہے اور ان کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے انہیں مقام و مرتبہ کس نے دیا اللہ نے دیا میں یو الرَّسُولَ فَقَدْ فقر اط اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ فرمائیے ومن طولہ اور جو کوئی منہ پھیر لے فما ارسل قلیم تو ہم نے آپ کو لوگوں پر نگبان بنا کر نہ بھیجا یعنی کل بروز قیامت آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کافر کیوں ہوئے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے وہ یقول اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فرما برداری کی فیدا برزو من اندیکا پھر یہ منافق جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں بیت طائفت منھم غیر الذی تقول تو منافقوں کا ایک گروہ جو باتیں آپ کے سامنے اس نے کہی تھیں اس سے ہٹ کر اسلام کے خلاف رات کو منصوبہ بناتا ہے والله یكتب ما یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ اسلام کے خلاف رات کو منصوبے بناتے ہیں فعارد عن ابھی آپ آب ان سے جہاد نہ کیجئے فی الحال آپ ان سے ایراض کر لیں وہ توکل اللہ اور اللہ پر بھروسہ کریں وہ کفا بلّہ اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے افلا دبرون القرآن کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے و لہ قرآن مجید فقان حمید غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں جتنا ہم سجائے شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کا جذبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا افلا یت دبر القرآن کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے و غیر اللہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے علاوہ کسی بشر نے کوئی کلام یہ بنایا ہوتا لو جدوفی اختلافی تو ضرور اس کلام میں وہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے اللہ کا کلام اختلاف سے پاک ہے وہ ادا جا امر منل امنی او خوفی ادا جب انہیں امن کی یا خوف کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں اسے عام کر دیتے ہیں اس طرح مسلمانوں کو بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو فتح ہو اور اس کی خبر کو نشر کیا جائے تو کافر جوش میں آ جاتے ہیں اور جوش کے ساتھ مسلمانوں پھر حملہ کر دیتے ہیں ولاد الا رسول الا امنی منہ اگر اس معاملے میں وہ رسول اللہ اور اہل امر جو گہری نظر رکھنے والے ہیں ان صحابۂ کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ یہ ہم عام کریں یا نہ کریں لہ لین یستم بتن تو وہ صاحبۂ کرام جو گہری نظر رکھتے ہیں معاملات میں وہ اس معاملے کی حقیقت کو جان لیتے اور بتا دیتے کہ اس خبر کو عام کرنے سے فائدہ ہے کہ نقصان وم اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا رحمتہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی لمشیون اللہ کلیلہ تو تھوڑوں کے علاوہ سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے اللہ نے کرم کیا اور مسلمانوں کو شیطان کی پیروی سے بچایا فقات الفی سبیل اللہ بس اللہ کے راستے میں جہاد کرو لف الا نفس کا اے محبوب آپ اپنی جان کے مکلف ہیں یعنی آپ مومنوں کو ترغیب دلائیے وہ جہاد کریں تو ان کا بھلا ہے اگر وہ نہ کریں تو آپ سے اس کے متعلق سوال نہ ہوگا وہ ہر دل اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے بسین کا فروغ ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگی قوت کو ختم فرما دے گا اللہ اشد بأسن اللہ سب سے زیادہ جنگی قوت رکھنے والا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے وہ اشدن کیلا اور اللہ سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے من يشفع یشفا شفاطن حسن تق اللہ نسیمن جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے حصہ ہے یعنی جائز سفارش ہو کوئی اچھا آدمی اس کو نوکری پہ لگا دے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا ومئی یشفا شَفَاعَةً سعی عطن كِفْلٌ الفل منہا اور جو ناجائز سفارش کرے اس گناہ میں اس کا حصہ ہے وہ کان اللہ علاق مقیتا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آئ کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اچھی سفارش میں نیکی کی ترغیب بھی ہے آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے عمل کیا جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا خدی سے پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غریب مسلمان آئے دور دراز سے ان کے جسم پر ایک ہی چادر تھی اور بھوک سے ان کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شافرما ہے کوئی ان کی مالی امداد کرنے والا تو ایک صحابی بھاگے بھاگے گھر گئے اور ایک بوری میں اناج بھر کے آئے اور اناج کی بوری حدیث پاک میں اتنی بھاری تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو ان سے اٹھتی نہیں تھی بار بار زمین پر رکھتے پھر اٹھاتے پھر زمین پر رکھتے اور جیسے ہی حضور کی خدمت میں انہوں نے اناج کی بوری پیش کی تو صحابہ کرام کو جوش آ گیا اور صحابہ کرام اپنے گھروں سے اناج اور کپڑے لے کر آئے مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اناج کا ڈھیر ہو گیا اور دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا ثواب وہ لے گیا جس نے سب سے پہلے بوری پیش کی کہ ترغیب اس نے دلائی تو اب جتنے کرتے رہیں گے سب کا ثواب اسے ملے گا تو ان لوگوں کے ثواب میں کمی نہ ہوگی لیکن جب انسان کسی کو ترغیب دلاتا ہے تو لوگ نیکی کرتے رہیں اس وقت تک اسے ثباب ملتا رہتا ہے وہ عیدا اور جب خی تم اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے فح بِأَحْسَنَ مِنْهَا پس منہ تم اس سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ دو اور یا ویسا ہی جواب دے دو سلام کی آداب سکھائے گئے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو بہتر انداز یہی ہے کہ جیسا اس نے سلام کیا اس سے بہتر انداز میں اور الفاظ میں ہم جواب دیں اور یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کر لیں کہ جو الفاظ اس نے کہے وہی الفاظ دوہرا دیے جائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام کرنے والا اور سلام کا جواب دینے والا اس میں جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسے ملتا ہے جو خوش دری کے ساتھ سلام کرے یا اس کا جواب دے یہ شرع مسئلہ یاد رکھے کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا اس کے جواب کو سن لے دل میں جواب دیں گے یہ آہستہ جواب دیں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا ہاں جس کو سلام کیا گیا تو قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو ایسے شخص پر جواب دینا واجب نہیں اگر جواب دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں مگر شرعی طور پر سلام کا جواب جن لوگوں پر واجب ہے وہ اگر واجب میں کوتاہی کریں اور سلام کا جواب نہ دیں تو پھر یہ گناہ ہے سلام کا جواب بھی دینا ہوگا اور جو تاخیر کی اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو تو علماء نے اسے سلام کرنے سے منع فرمایا لیکن کوئی سلام کر دے تو جواب وہ دینا چاہے تو اسے شریعت نے اجازت دی اور نہ دینا چاہے تو شرعی طور پر اس پہ جواب واجب نہیں اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ذکر کر رہا ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے سلام کا جب جواب دیں تو قرآن مجید فقان حمید نے تعلیم دی فہس نمینا اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے تو اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دینے کی مثال یہ ہو سکتی ہے جو آسان مثال ہے کہ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام و رحمت اللہ تو دیکھیں اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اضافہ کر دیا اور یہ ایک اچھا انداز ہے اس نے رحمت اللہ کے الفاظ کہے تو اس میں مزید جواب دینے والے نے اضافہ کر دیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکات تو جو اس طرح سلام کرے یا جواب دے حدیث پاک میں فرما اسے چالیس نیکیاں دی جاتی ہیں اور وہ اس سے بہتر جواب دیں تو سبحان اللہ ورنہ کم از کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا اسے جواب دے دیں اور پھر جواب دینے کا اسٹائل اور انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دلوں کو خوش کرنے والا ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں مسکراتے ہیں اور اپنا مسافر کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور ان دونوں کے دلوں میں کوئی قدورت نہ ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت رضا فرمان تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کا یہ نہیں کہ صبح ایک دفعہ سلام کر لیے اب سارے دن کے لیے کافی ہو جب جب ملاقات ہو تو کلام سے پہلے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی ہم سے کلام کرے سلام کے بغیر تو ہم جواب نہ دیں بلکہ پہلے سلام کریں اور جب سلام کا جواب دے پھر اس کے بعد کلام کو شروع کیا جائے السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے تم پر سلام ہو تم پر سلامتی ہو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمٰ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے تو ایک انگریز ان کے سامنے آیا اور یہ اس نے اعتراض کیا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ صبح ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم شام کو ملتے ہیں تو السلام علیکم یہ یکسانیت بہت زیادہ ہے تھوڑا الفاظ چینج ہو تو ذرا ملنے میں اور گفتگو سننے میں لطف آتا ہے ہم دیکھیں صبح ملتے ہیں تو گڈ مارننگ شام کو ملیں تو گڈ ایوننگ رات کو ملیں تو گڈ نائٹ تو ہم تو مختلف الفاظ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی گڈ مارننگ کے معنی ہے صبح اچھی ہوئی اب جس کی ماں کی لاش گھر پہ پڑی بھی ہو یا جس کے باپ کی لاش پڑی ہو یا جس کا بیٹا اسپتال میں ہو اسے آپ کہیں صبح اچھی ہوئی تو وہ اگر اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو ضرور وہ کہے گا بڑی عجیب اچھی صبح ہے کہ میرا باپ تو بیمار ہے میری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے صبح اچھی ہوئی لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم دی کہ جب بھی تم آپس میں ملو تو کہو اللہ کی تم پر سلامتی ہو تو ہر حال میں ہر شخص سلامتی اور خیر کو چاہتا ہے تو السلام علیکم یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے تم پر سلامتی ہو تو ہر وقت ہم دعا کے محتاج ہیں تو یہ بہت پیارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقے پر چلنے کے بجائے اسی طریقے پر عمل کریں اور سلام کو عام کریں کہ سلام کو عام کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں ان اللہ کا نا کل شعی نسیبہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے جیسا سلام کرو گے جیسی نیت ہے ویسا سواب دیا جائے گا اور وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے انداز کو بھی جانتا ہے الفاظ کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ضرور ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا لا وفی اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں یہ دن ضرور آئے گا ومن اسد مین اللہ شدیث اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی سب سے سچا اللہ ہے